ایک بندہ یا وارا <تصفيق> الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی جمیل انبیاء خصوصاً علی سیدنا ومولانا محمد المصطفی وعلی آلہ وآصحابه الاطقیاء اما بعد وبالسنن المتصله من الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا عيسى بن موسى عمرو بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولدياري بن ابي طالب رضي الله تعالى كان علي رضي الله عنه اذا وسف الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المباغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطد ولا بالسبت كان جعدا وجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش الكتد أجرد زو مسرب شطن الكفين والقدمين إذا مشا تقلعك أن ما في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفي خاتم النبو وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم عريكة أكرمهم عشيرا من رآہ بدیہتاً ہابا ومن خالتہ معرفتاً احبا یقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثلا صلی اللہ عليه وسلم امام ترموزی رحمت العالی نے چھٹی حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم بن محمد بن حنفیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتا رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تھے تو قال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے تھے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت طویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے قد والے نہ تھے آپ کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا نہ تھا ولا بلقثیر المتد اور نہ آپ کا قد مبارک بہت زیادہ چھوٹا تھا وکان رب آتم من القوم اور آپ درمیانے قد کے تھے یہ بات گزشتہ حدیث کے اندر بھی گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک وہ درمیانہ تھا لیکن آپ جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کا قد مبارک اونچا لگتا تھا اور یہ آپ کا معجزہ تھا ولا یقم بل جاد آپ کے بال مبارک بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہ تھے ولا ببت اور نہ بالکل سخت سیدھے تھے کا نہ جادن اور آپ کے بال مبارک ہلکے سے ان کے اندر گھنگریالہ پن تھا ہلکے سے مڑے ہوئے تھے ولم یقم بل متحم کا چہرہ انور آپ کا منہ مبارک بہت بالکل گول نہ تھا ولا بل اور نہ بالکل سیدھا تھا کانفی وج ہی تدویر اور آپ کے چہرہ انور میں ہلکی سی گول آئی تھی اور یہ اعلیٰ درجے کا حسن تھا کہ بالکل لمبا چہرہ جیسے ہوتا ہے انسان کا یا بالکل گول ہوتا ہے ایسا نہیں تھا بلکہ ہلکی سی اس کے اندر گول آئی تھی اب یادون مشرب آپ کا رنگ مبارک سفید تھا لیکن مشرب اس کے اندر ہلکا سا سرخی مائل تھا اس کے اندر ہلکا سا سرخی مائل رنگ تھا بالکل سفید رنگ جیسے ہوتا ہے انسان بالکل چونے کی طرح سفید ہو یہ بھی اچھا نہیں لگتا اور بالکل سیاہ رنگ بھی حسن کی علامت نہیں ہے تو چہر انور سفید تھا اور ہلکی سی اس کے اندر سرخی کی جھلک نظر آتی تھی آپ کی آنکھ مبارک جو تھی وہ انتہائی سیاہ تھی سیاہ آنکھ مبارک تھی اہدب الشفار اور آپ کی پلکیں جو تھیں وہ لمبی تھیں آپ حضرت صابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عشق دیکھیں کہ انسان نے اپنی پلکوں کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا دوسرے کی پلکوں کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی ہیں لیکن آقاری اصلاۃ السلام کی پلک مبارک بھی وہ امت تک پہنچائی کہ آپ کی پلکیں وہ لمبی ہوتی تھیں جلیل المشاش ولکت آپ کی ہڈیاں مضبوط تھیں ولکت اور یہ کھندہ مبارک کی جو ہڈی تھی یہ بھی انتہائی مضبوط تھی اور ہلکی سی تھوڑی سی اس وہ موٹائی کی طرف تھی اور جو تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے بڑی ہوتی اجرد اور آپ کا جسم مبارک بال سے خالی تھا جسم پر جیسے انسانوں کے بہت زیادہ بال ہوتے عام طور پر تو آپ کے جسم مبارک پر اس طرح زیادہ بال نہیں تھے جسم مبارک بالوں سے خالی تھا زو مس البتہ ایک بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے آپ کے ناف مبارک تک ایک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی شتن القفین ول کا اور آپ کے جو ہتھیلیاں مبارک تھیں اور آپ کے پاؤں مبارک یہ گوش سے بھرے ہوئے تھے بالکل کمزور ہتھیلی انسان کی ہوتی ہے ایسی نہیں تھی بلکہ مضبوط ہتھیلیاں تھیں اور وہ گوش سے بھری ہوئی تھی اذا مشا تقل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے تھے تو آپ قوت کے ساتھ اپنا پاؤں مبارک اٹھاتے تھے کہ انسان بعض لوگ چلتے ہیں اور پاؤں گھسٹ گھسٹ کے زمین پر جا رہے ہوتے ہیں تو عقیر اسرات وسلام جب چلتے تھے تو آپ کا پاؤں مبارک پورا اٹھتا تھا اور مضبوطی کے ساتھ آپ پاؤں اٹھاتے تھے کنما ینحت توفی صوابن اور آپ ایسے چلتے تھے وہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہے ہیں اور یہ اس میں آجی بھی ہوتی تھی اور انسان جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو انسان مضبوطی کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے کہیں گر نہ جائے تو پاؤں بھی آپ مضبوطی سے اٹھاتے تھے اور آپ کی نگاہ بھی نیچے ہوتی تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اترائی سے عقاع اسرات وسلام نیچے کی طرف اتر رہے وا الفاطا التفاطا مان جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورا پورا آپ اس کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتے تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان بات کرتے کرتے صرف دائیں طرف ایسے رخ کر لے تو یہ ہلکا سا اس کے اندر تکبر کا شائبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی طرف ایسی متوجہ ہے پورا نہیں پھر رہا تو آخال اسرات السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے پورا متوجہ ہوتے تھے اس کے فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی بات پوری نہ کر لیتا تھا آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے دوسری روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کسی آدمی نے آپ سے مسافہ کیا اور مصافے میں آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا تو جب تک وہ آدمی خود اپنا ہاتھ نہ چھوڑتا تھا اخالی سرات والسلام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا کوئی عام انسان آ جاتا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے جب تک وہ آپ سے بات فرماتا بات کرتا رہتا تھا اخالی اثرات السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے یا آپ کے اعلی اخلاق تھے کہ آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تھے پوری توجہ فرماتے تھے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ گمان کرتا تھا کہ آپ اس کی طرف خاص طور پر توجہ کر رہے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ادا <تصفح> التفاط جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ پورا متوجہ ہوتے تھے صرف چہرہ ایسے کر کے ایسے نہیں پورا متوجہ ہوتے۔ تھے بین قطفی ہے خاتم النبوہ آپ کے دونوں کند مبارک کے درمیان آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نبوت کی مہر تھی خاتم النبوہ نبوت کی مہر تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ ہوا خاتم اور آپ خاتم النبیین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی کتابوں کے اندر پڑھی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ آپ صدقہ نہیں کھائیں گے دوسرا یہ تھا کہ آپ ہدیہ کھائیں گے اور تناول فرما لیں گے ہدیہ اور تیسرا ہدیہ قبول کر کے اس کو تناول فرما لیں گے اور تیسری یہ تھی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ختم نبوت کی مہر ہوتی تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ایک دفعہ میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجوریں آپ نے قبول نہیں فرمائی صحابہ کو فرمایا کہ کھا لو دوسری دوسرے دن میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے تو آپ نے خود بھی تناول فرمائی صحابہ اکرام کو بھی دی پھر آپ ایک دفعہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے تو میں سامنے بیٹھا تھا میں پیچھے کی طرف آیا تو عقاء اثرات السلام سمجھ گئے آپ نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا پیچھے کر دیا چادر مبارک تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان آپ کی جو مہر تھی وہ میں نے دیکھی اس پر امام طر مزیر اللہ علیہ نے ایک پورا باب آگے قائم کیا ہے اقلی صلاۃ والسلام کی اس ختم نبوت کی اس جو مہر ہے آپ اس پر وہ واہ خاتم النبی آپ خاتم النبیین نے خاتم النبیین آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کسی بھی الفاظ تو اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ اسلام یہ شخص دار اسلام سے خارج جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کسی بھی الفاظ سے چاہے کہتا ہے میں امتی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں کوئی بھی کوئی بھی الفاظ بولے گا تو آقا علیہ سرات والسلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیے چنانچہ یہ بات قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ماکانہ محمد ان ابا اہدم مرکم و رسول اللہ و خاطمنبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی چنانچہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس شخص ایسے ہوں گے جو جھوٹے د جال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور واضح طور پر ارشاد فرمایا چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے شخص نے محل بنایا اور انتہائی خوبصورت اور اعلی محل بنایا جب وہ محل مکمل ہو گیا اس میں ایک اینٹ کی خالی جگہ اس نے چھوڑ دی اب لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ محل دیکھو لوگ آ رہے ہیں محل دیکھ رہے ہیں بڑی تعریف کر رہے ہیں اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے تو فرمایا کہ آپ نے کہ میری مثال نبیوں میں ایسے ہے جیسے اس محل کے اندر آخری اینٹ ہے تو وہ شخص نے آخری اینٹ رکھی وہ محل مکمل ہوا تو اللہ نے مجھے بھیجا اور اس کے ساتھ نبوت کا محل کامل ہو گیا چنانچہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت کے قریب سیدنا سے ادنا عیسیٰ علیٰ نبی والسلام تشریف لائیں گے لیکن وہ آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے تو وہ خاتم النبیین آپ خاتم النبیین ہیں اجود النا سے صدرن آپ سب سے زیادہ سخی تھے سینے کے اعتبار سے یعنی آپ کا دل سخاوت سے بھرپور تھا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو خاص ایک وصف تھا وہ سخاوت تھا اتنی سخاوت تھی کہ جو ایک عام انسان تصور سو بھی نہیں کر سکتا چنانچہ ایک شخص تشریف لائے انہوں نے آپ سے سوال کیا اقالی اصلاۃ والسلام کے پاس بکریاں تھیں بہت کثیر تعداد کے ایک پوری وادی ان سے بھر جاتی تو آپ نے وہ پوری بکریوں سے بھری ہوئی وادی اس کے حوالے کر ایک شخص کے حوالے کر اس کو دے دی تو اس نے کہا کہ یہ سخاوت کسی عام انسان کی نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی سخاوت ہو سکتی صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المرسلہ آپ تیز حواظ سے بھی زیادہ سخید کبھی کسی شخص نے آپ سے کوئی سوال کیا آپ سوال کیا رد نہیں فرما ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کے لیے خوبصورت جوڑا لایا آپ نے وہ پہنا اور آپ کو بڑا صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے جوڑا آپ پر تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ مجھے دے دیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تشریف لے گئے اور دوبارہ پہلا جوڑا پہن کے تشریف لائے اور وہ جوڑا اس شخص کے حوالے کر دیں تو بعد میں باقی صاحب اکرام نے ان کو کہا بھئی آپ نے آخال اسرات السلام سے کیوں مانگا آپ کو پتا تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی بات کو رد نہیں فرماتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے تھوڑا مانگا ہے میں اس کو پہنوں گا میں نے تو اس لیے مانگا ہے کہ میرا اس کے اندر کفن ہوگا چراچے صاحبہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ جوڑا اپنے پاس رکھا اور اسی چادر کے اندر ان کو کفن دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی بہت اعلیٰ حدوں کو پہنچی ہوئی تھی چنانچہ مکہ فتح ہوا آپ نے ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ دی سو سو اونٹ ایک ہی مجلس میں ایک ایک شخص کو اجود اللہ سے صدرن آپ سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھی اصدق النا سے لہجہ آپ لہجے کے اعتبار سے سچے تھے ہمیشہ آپ سچ بولتے تھے اور سچ کی تو آپ نے امت کو بھی اتنی تلقین کی ہے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اصدق النا سے لہجہ آخالی سرات وسلام تمام لوگوں میں بات کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے آپ طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ نرم تھے آپ اتنے نرم تھے کہ قرآن نے بھی آپ کی نرمی کی تعریف فرمائی جب غزوہ عہد ہوا عہد میں آقال اسرات اسلام نے ستر صحابہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا چنانچہ وقتی طور پر کفار کو شکست ہوئی ان کا لشکر بھاگا تو وہ مسلمان ٹیلے سے نیچے آ اب ان کے جو امیر تھے انہوں نے منع بھی فرمایا لیکن وہ پھر بھی آگئے اور چنانچہ ستر صحابہ اس میں شہید ہو گئے اس پر قرآن نے کہا فب رحمت اللہ کی آپ پر کتنی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کے لیے بڑے نرم ہے اگر آپ سخت ہوتے سخت طبیعت والے ہوتے سخت دل والے ہوتے تو صحبہ آپ کے آس پاس سے چلے جاتے فافان فرحم و شاورمر ان کو معاف کریں ان کے لیے استفار کریں ان سے آپ مشورہ کرتے رہیں تو آقال علیہ و السلام کی نرم طبیعت مبارک کی قرآن نے بھی تعریف کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ الن عریکا آپ طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم تھے اکرم عشیرہ خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے اللہ نے آپ کے خاندان کو چنا تھا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چنا اور کینانا کی اولاد سے قریش کو چنا اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا تو آپ کا خاندان جو تھا وہ بھی چنا ہوا تھا مرآ بدی ح تن جس شخص نے بھی آپ کو اچانک دیکھا ہاب اس کے دل میں آپ کا روب پیدا ہو گیا آپ کا ایک معجزہ تھا نصیر آپ نے فرمایا کہ نصر تو بے رو شہر مجھے اللہ نے ایک مہینے کی مسافت تک کا روب اتا کیا کہ کوئی شخص ایک مہینہ کی مسافت پر دور ہوتا تھا اس کے دل میں آپ کا روب آ جاتا تھا اور مر رہا ہو بدی عطن جو آپ کو اچانک دیکھتا تو اس کے دل میں آپ کا روب آ جاتا تھا ومن خا ل تو پہلے والے میں اس کے دل میں آپ کی ہیبت اور روب تاری ہو جاتا تھا وَمَنْ خا لح لیکن جو آپ کو پہچان لیتا تھا آپ کے ساتھ اٹھ سا بیٹھتا تھا احب وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا سماما بن تنسال سمامہ بن سال،, سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کافر تھے اور تین دن مسجد نبوی میں ٹھہرے اور مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ میرے دل میں بغض وہ آپ سے تھا آج کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت میرے دل میں آپ کی ہے تو جو بھی آپ کی مجلس میں جاتا وہ آپ کا ہو جاتا تھا. حضرت زید بن حادثہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بچپن میں اغوا کیا اور مکہ مکرم میں آ کر بیچ دیا سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اقالی اصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ نے ان کو آپ کے ساتھ رکھا جب ان اپنے پاس رکھا جب ان کے والد آئے اور انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تمہارا بیٹا ہے آپ ہمارے حوالے کر دیں تو آپ جو کچھ لینا چاہیں لے لیں آپ نے فرمایا اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے آپ نے زید بن ہارسہ کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں جاتا تو اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ نہیں گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ غلامی کو کیسے ترجیح دے رہے ہیں لیکن وہ غلامی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی تو ومن خالف ہو معرفہ احبا جو آپ کو پہچانتا آپ سے محبت کرتا یقول و سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں جملہ فرمایا وہ جملہ ایسا ہے جس سے مکمل طور پر آخلاۃ السلام کے حسن کا ایک نقشہ امت کے امت کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی تعریف کرنے والا یہ کہتا لم قبلہ ولا بعدہ مثلا میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا یہ حضرات صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعنی جو ملا اکثر اشاد فرماتے تھے کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کو ایک اعلیٰ درجے کا آپ کو حسن عطا فرمایا تھا اور اس پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا تھا علماء نے لکھا اگر آپ کا مکمل حسن ظاہر ہو جاتا کوئی شخص آپ کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے آخر ہے ایک الحمد آوارا